نوز الحجہ نمبر ایک آج حج کا رکن اعظم یعنی سب سے بڑا فرض ادا کرنا ہے اور وہ ہے وقوف عرفہ اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا وقوف عرفہ نمبر دو فجر کی نماز بنا میں ادا کریں اور سورج نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہو جائیں نمبر تین نوز الحجہ کو زوال کے بعد سے صبح صادق تک کے درمیانی حصے میں احرام میں حج کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہرنے یا گزر جانے سے وقوب ادا ہو جائے گا اور زوال کے بعد سے غروب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے جو شخص اس وقت میں نہ پہنچ سکے وہ آنے والی رات میں کسی وقت بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا نمبر چار مستحب یہ ہے کہ زوال کے بعد غسل کر لیا جائے اور اگر غسل ممکن نہ ہو تو پھر وضو کر لیا جائے اور اول وقت میں نماز ظہر و عصر ادا کر کے وقوف شروع کر دیا جائے نمبر پانچ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی امیر حج کی ابتداء میں پڑھی جائے یعنی عصر کو بھی ظہر ہی کے وقت میں پڑھا جائے نمبر چھ جو لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ تو زہر اثر اکٹھی پڑھیں گے اور سنتے نہیں پڑھیں گے اور جو امام کے ساتھ نہ پڑھ سکیں وہ زہر اثر اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں باجماعت پڑھیں گے نمبر سات امام کے ساتھ باجماعت اکٹھی دو نمازیں پڑھنے کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے زوال کے بعد اذان ہوگی پھر امام حج خطبہ حج دے گا پھر مکبر اقامت کہے گا پھر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد مکبر دوسری بار اقامت کہے گا پھر نماز یاثر ادا کی جائے گی عرفات میں دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی نمبر آٹھ افضل یہ ہے کہ باوجود قبلہ رخ کھڑے ہو کر وقوف کریں اور ذکر و دعا میں مشغول رہیں اگر ہمت ہو تو مغرب تک کھڑے رہیں درمیان میں عصر کی نماز ادا کریں اگر امام حج کے ساتھ ادا نہ کی ہو اور اگر ہمت طاقت نہ ہو تو جتنی دیر کھڑے رہ سکیں کھڑے رہیں باقی وقت بیٹھ کر عبادت و دعا میں لگے رہیں یہ وقفے وقفے سے کھڑے ہوتے رہیں اس وقت بلا ضرورت بات چیت سے پرہیز کریں نمبر نو ویسے تو پورے میدان ارافات میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ جب الرحمت کے قریب اس جگہ وقوف کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے نمبر دس مغرب کا وقت داخل ہوتی ہی مزدلفہ روانہ ہو جائیں راستے میں تلبیہ پڑھتے جائیں مغرب کی نماز ارافات یا راستے میں نہ پڑھیں اگر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی آج کی مغرب مضطلفہ میں جا کر پڑھنی ہے خواہ کتنی تاخیر ہو جائے اگر راستے میں پڑھ لی تو لوٹانا ضروری ہے نمبر گیارہ مضطفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کریں پہلے مغرب کے فرض پھر عشاء کے فرض پھر مغرب اور عشاء کی سنتیں اور بطر ادا کریں نمبر بارہ مضلفی میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے ادا کی جائیں گی ان دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے تنہا ہونے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھنی ہے نمبر تیرہ مضلفہ میں یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہیں اگر عشاء سے پہلے مضلفہ پہنچ جائیں تو مغرب کی نماز نہ پڑھیں بلکہ عشاء کی نماز کے وقت کا انتظار کریں وقت شروع ہونے کے بعد دونوں نمازیں اکٹھی ادا کریں نمبر چودہ آج کی رات مزدلفہ میں قیام سنت معدہ ہے نمبر پندرہ مزدلفہ کی رات میں جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے نمبر سولہ بہت سے لوگ وقت سے پہلے ہی فجر کی اذان دے کر نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ کر مینا چلے جاتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں اول تو اس لیے کہ وہ فرض نماز ترک کر کے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی اور دوسرا اس لیے کہ وقوف مزدلفہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور دم بھی واجب ہو جاتا ہے نمبر سترہ ایک بات جو اکثر حجاج بھول جاتے ہیں وہ ہے تقبیر تشریق نو ذوالحجہ کی فجر سے تیرہ ذوالحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تقبیر تشریق کہنا واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الَََ اللّہ اللّہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مرد حضرات قدرے بلند آواز سے اور خواتین پست آواز سے کہیں حج کے دوران یہ عمل ہرگز نہ بھولیں